السّلام علیکم وحمۃ اللہ جی نقشہ ابواب معلّہ اب ہے نقشہ ابواب معلّہ اب ہے نقشہ اس نقشے سے تمام ابواب کی تعلیم شدہ صورتیں معلوم ہو جاتی ہیں جیسے ابواب کے اوزان مقرر ہیں ایسے یہ ہی نقشہ تعلیم شدہ وزن بتاتا ہے کہ نہ سارا صورت سر ہو کر اتنی صورتوں میں آتا ہے اور زارا با وہ اتنی صورتوں میں ایسے ہی تمام اباب کی بگڑی ہوئی صورتیں معلوم ہو جاتی ہیں اگر بغیر تعلیلات یاد کی صرف نقشے کے مطابق ہر باب کی پوری پوری گردان یاد کر لی جائے تو بھی سگا نکالنے کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی واللہ دیکھیے نثر ین سرو الکولو باب نثر ین سرو کے جو اجوا کیا ہے گا یہ, یہ ہے الکولو یہ اجوف کی مثال ہے کالا یقول و اور امر کیا آئے گا کل اور نہیں کیا آئے گا لاتا اور مجھول کیا آئے گا جو اس میں مفول مقول لی اور پھر کیا آئے گا لات اور کل اور تو یہ ناقص سے ہے یہ ناقص سے دع داعین اور پھر امر آئے گا ادو نہیں آئے گا لاتا دو اور مجھول کیسے آئے گا یدعا مدعن لتودا ہاں اور لاتودا یہ سارے کے سارے دیکھیں نا اس کے مختلف مطلب گردانے ہیں سب و ماضی کیسے آئے گا سبا یا صبو یہ کون سی آ یہ آ مزعف مذاف مذاف با با با با جب مادہ کیا آ جاتا ہے ایک قسم کا مادہ آ جاتا ہے تو یہ کیا ہو یعنی دو ایک جنس کے دو حرف ایک جنس کے آ ٹھیک ہے دو حرف ایک جنس کے آگے تو اس کو کیا گا یہ آ ٹھیک ہے تو یہ اس لیے تو یہ <coughs> ایک جنس دن تو سب یا سب سب یا سببو سابن، سابن. دیکھیں سابن کی فائل ہے. اصل میں کیا تھا ہاں تھا. ساب، ساب، فا نے سا سا تھا پھر کیا, کیا؟ سا میں با، با پہلی با کے نیچے زیر تھا دوسری پہ ضمہ تھا تو صابن پہلی با کو ساکن کیا دونوں کا ادغام کر کرتے تو کیا بن گیا صابن ٹھیک ہے نا صابن بن جائے گا صابن سے ساببن کے وزن پر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سا وہ ہو جائے گا اب آ جائے گا جی صبح صبح یہ کیا آئے گا امر آئے گا صبح وہی صبح صبی صبح اسب یہ اس میں چار طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے نا ٹھیک ہے صبح اور نہیں کیسے آئے گا لا تصبا لا تسبی لا تاسبو لا تسب ٹھیک ہے تو نہیں ایسے پڑی جا سکتی ہے اس کی نہیں اس کیسے آ سکتا تو یہ اب آ گیا کیسے آئے گا صبح مجھول آئے گا صبح اور اس کا کیا آئے گا یو سب صبح کی بجائے آگے آ جائے گا اس کا جو مظاہرے کا آ جائے گا تو کیا آ جائے گا یوسبو یوسب اور مصبوب لیتو سبا اور آ جائے گا تو سب سب وسب اور اس طرح لا تو سب لا تو سب و لاتب ٹھیک ہے اس طرح الخذ یہ آگیا جی محموز والی گردانہ آ گئی محموز کی القز و پکڑنا لینا اخذا یا خذو خوزن اخیزن اصل میں کیا تھا اخیزن تھا اصل میں کیا تھا اخیزن پھر کیا ہوا بلکہ اخیزن کی اس میں اس میں صفائلون تو یہ اخیزن نہیں تھا یہ حمزہ حمزہ تھا تو یہ کیا تھا اخیزن صفائلون تھا کے وزن کے اوپر الف تھا اس کے بعد پہلے حمزہ تھا اس کے بعد اخیزن تھا تم ال ادا یہ اکٹھا ہو گیا تو یہ اخیزن بن گیا۔ اخیزن اور ہم نہیں کیسے ام کیسے آئے گا خش مزا جو امر آ جائے گا خش اور نہیں آ جائے گا لاتا خش اور مجھول آئے گا اخذہ یو خذ ہو ماخوذ ماخوذ کہتے ہیں نا ماخوذ ہے ماخوذ ہے یہ چیز سے ماخوذ ہے لی گئی ہے ماخوذ لیتو خص اور لا تو خص آ جائے گا اب آ جائیں گی ذرا بذریب سے البیہ باٮٔبی و بے ان اور کیا اس میں فائل باعئن اور نہیں آئے گا لا تبے اور مجھول آئے گا بیعا یباؤ مبیعن لطبع لا تبع اور الرمیو رما یرمی رامن ارمی لا ترمی رمیع یرمہ مرمیعن لطرمہ لا ترمہ اور المجیو آنا جاہا یجیو جائن جائن ٹھیک ہے جائن اب دیکھیں زیادہ چلیں دیکھتے ہیں جاہا یجیو تجاہا جا یجیو یو اس میں جیم جیم یا اور حمزہ اس کا مادہ ہے ٹھیک ہے نا جا کا مادہ کیا ہے جیم یا اور حمزہ جیم یا اور حمزہ تو اس میں فائل کیا آئے گا ٹھیک ہے جا جا اس میں فائل آ جائے گا جی اس میں سے آ جائے گا فا ایلون کے وزن کی اوپر آ جائے گا تو فا ایلون کے وزن کی اوپر آپ بنائیں گے جا آیا جا جایا جا جا جا تھا کالا والا قانون لگا تو یہ جا بنا یو یو یو بن گیا کی طرح ہی اور یہ تھا جائن اصل میں تھا ہین اصل میں کیا تھا یہ تھا جائی ان تھا جائی ٹھیک ہے نا جائی پھر یا کا جو کسرہ تھا اس کو ہم نے وہ کیا گرائیں گے اس میں سے با ان کی طرح با ان, ان تھا تو وہ با اے ہوا تو جا ان تھا تو جا اون ہو گیا جا اون ہو گیا ہم پھر اس میں ہم جو ہیں ایک عنوعی تعلیم سوچنے تھے اس کی اس میں فائل کی تعلیل اس کی میں دیکھ لوں گا وہ بتا دوں گا آپ کو ابھی آ رہی ہے کہ اس کی تعلیل کیا جی بلکہ امر آئے گا جی اور ہے تو پھر اس کو ایج کو دیکھنا پڑے گا نا وہ جا تو ویسے یہی آنا چاہیے کہ اس طرح وہ بنتا ہے لیکن ایک تجید نہیں آئے گا جائے اتا یاتی ٹھیک ہے عطایاتی آتن آ جائے گا آتن اور ایتی آ جائے گا لاتا آ جائے گا یہ آپ ایک منٹ ٹھہریں میں دیکھ لیتا ہوں اس کو ذرا کیونکہ مجھے اس پہ وہ ہے کتاب کے اندر کیا تو کہیں یہ جا ان جو بھی ہے تو مجھے اس پہ اشکال ہو رہا ذرا میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں جی دیکھیے ذرا تو یہ کیا تھا یہ جا آ یا جیو سے جا آ یا جیو سے جا یا جیو سے جی جی جی ہے اور اس کی جو اس میں فائل ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا جا ان آئے گا جا ان اس میں فائل آئے گا جا ان تو یہ آ جائے گا جی اجوف یائی سے ہے اور اجوف یائی اور معموز العلام ہے ٹھیک ہے جا آ, آ یجیو سے جا آ ی جی او تو اس میں فائل اس کے اندر سے آئے گا جا ان. جا ان جا ان اس میں فائل ہے جائن ان کیسے اس میں فائل بنے گا اس کا وزن نکالیں اصلی وزن اس کے اوپر آپ لے کے جائیں تو یہ بن جائے گا جی جا یہ جا یون بن جائے گا ٹھیک ہے جا ای ان پھر اس یا کو ہاں اس کی حمزہ کی حرکت کو ماں کبل کو دیں گے بس ابھی زین میں نہیں آ رہی بالکل زین میں نہیں آ رہی پتہ نہیں کیوں زین کو کیا ہوا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت اس کو آگے دیکھ لیں گے میں اس کو دیکھ لوں گا اب بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس کی تعلیم ہوئی کیسے اور کہ جا, جا یہ جی ان تھا جا یہ جی ان سے ان جا یہ جی ان یا کی حرکت کو اس کے بعد میں دیکھ لیں گے جی اللہ تجی الطیان عطا آتے آتے تو آ جائے گا نا یہ تو آتی یون سے ہو جائے گا آتی یون سے ہو جائے گا آتی یوں آ جائے گا اور ان کی ساتھی بتا رہے ہیں کہ جی جا ان کی ہے تا اس میں اس میں علم و کے اندر بھی مجھے بھی اب پتا نہیں کیا ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں آخر جا اس کو حمزہ سے بدلیں تو جا پھر اس میں سے اچھا جی تو یہ وید مود لاتوت وقع یقی واقن وکا یقی واقن اور کی لاتقی کی وکی ایو کا موقیون لتوقا کا لاتو کا الفرار باب سم یسماس الفرار و فرہ یا فرر فارون فارون تھا فارون بن گیا فرر فرر یہ جو تھا نا یہ وہی پوری رہا تھا اچھا جی منو فرر فر رفر فر ری فر ر وہ یہ افریر سے جو ہے یہ فرا وہ بنے گا افریر تھا سلم وہ تھا افرار تھا افرار سم یسم افرار افرار تھا تو آپ کیا کریں گے اعفرار کے اندر سے را کی حرکت کو ماقبل کو دیں گے تو جب اس کو دیں گے تو پیچھے وہ پڑ جا سکتا ہے اسما کی طرح نا اسما افرار افرار تو افرار سے را کی حرکت کو ماں قبل کو دے دیں اور پھر اس میں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور لا تفر لا تفر لا تفر, لا تفر, لا تفر اور طوا یتوی تاون اور, اتوی اور لا لاطتوی الخو خافا یا خاف و خاف خف لاطخاشن اخشا لا تخشا تاون لا طبیت اتوا لاطت مسا مس ماسن معاسن تھا مسا لاتمہ رو یت را راً امر را آ جائے گا لاتا ریون لات یر ار ترا رو امر اون لا یہ سارا وزا یز واضح یہ سارے آپ کریں گے وسم یوسم وسیم سم لات رخو یرخو یرخو یرخ یرخو رخیون رخیون یہ اس میں اس کی آ جائے گی اور ارخو لاترخو اور یمنا یمن ولی علی والن الورم باب اختیال سے علی اجتباع و اتباع مجتبن کس کے اندر سے جھول نہیں کرنا سمعہ یسماؤں کا سمعہ یسماؤں کا مجھول نہیں آیا اس کے اندر سے ہاں اس میں سے مجھول اس میں سے نہیں دیا ہوا نا فرا فر یا پھر فر اسے فرا فر یا پھر فر اسے توا سارے اس میں سے دیکھیں مجھول نہیں دیے ہوئے انہوں نے سمے یسما کے خشیا طویع یاتوا مسا مجھول کر لیں بعض اگر لازمی باپ جو بیچ میں سے آ رہے ہوں گے تو ظاہری بات میں مجھول تو نہیں آئے گا لازمی باپ جو آ رہے ہوں گے تو اس میں سے نہیں آتا پھر مجھول نہیں آتا لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کہ جی جو وہ ہیں سارے ہی اس کو ہم کہیں کہ یہ سارے ہی خافا یا خواف و خوف خیفا خاف و خوف اس طرح جو ہیں تو اتقادا التقاد اتقاد اتقاد کیا تھا اب تا دھا اب تھا باؤ کو تاقیہ طاقت عام الگام کر دیا جیسے چلیں اوپر میں کر لیتا ہوں میں کیونکہ یہ تھا میں نے کہا جل میں جلدی جلدی ختم کر دوں گا آپ کو بس لیکن اس میں سے کچھ چیزیں شاید کیا پتہ کروانی پڑ جائیں اجتباء یج اجتبان مجتبن اجتبی لا تجتبی اور اجتبی, اجتبی تبا مجتبن اور تجتبا لا تجتب تب ہاں لا تج تب اختیار و اختارہ اختیارہ تھا کالا والا کان لوگ اختارہ ہو گیا اختارو اختیار فو و مختار یہ مختار آ جائے گا اس میں فائل اور مختع تھا مختعون تھا یا متحرک ماقبل مخصوص کالابا تو مختار اس کا مجھول بھی ویسا اس میں مفول بھی ویسا ہی آئے گا مختار و مختار علام الرمین اختر وََََََََََن الا تختر اختار مختار اور لاطخ لا لاطخ اور اور ابتقادہ کیا تھا ابتقادہ تھا ایو کو تا کیا کی دو بن گیا اتقادہ بن گیا یہ تقریر یب تقید تھا تو اس کو واؤ کو طاقیہ تا طاقت کر دیا متقدن اصل میں کیا تھا منہ تا, تا کہ منہ تھا منہ تاقدن تھا تو یہ متقدن ہو جائے گا اور, ا... اور یہ جائے گا اور آ جائے گا اور نہیں آ گا لاتا تقد یا احتمام کیا جائے گا احتما احتمام تھا اصل میں احتمام تھا تو کیا بن جائے گا <سؤال> احتما یا احت... سارا چلے گا لاتا, لاتا, لاتا الدا ٹھیک اصل میں کیا تھا اب دیکھیں تو یہ تھا اس پہ سے آپ چاہیں باب افتعال پہ لے جائیں ٹھیک تو یہ کیا بن جائے گا احدا یادی مح الدین احدی لدی ٹھیک تو یہ ہدایت سے ہے ہدا یا مادہ اس کا ہدا یا مادہ اس کا ہدا یا مادہ اب یہ ہوا کیسے ہے اس کے اندر سے تو دیکھیے ذرا اس کو ایک تصاب کی طرح اے دادا یا تھا اے دادا یا تھا اہ دادا یا اس کو دیکھیے گا تعلیم کو ذرا اہ دادا یا تھا اب ہم نے تعلیم کیسے کی اس کے اندر ایک تصاب کی طرح اہ دادا یا ٹھیک ہے آخر میں تو کیا لگ گیا کالا والا قانون لگ گیا وہ تو یاد تو بدل جائے گی الف کے ساتھ بن گئی تو وہ تو بات ختم ہو گئی لیکن اب آپ دیکھیں ذرا اہ دادا دا تھا اے دادا دا تھا تو اس میں سے کیا کیا ہم نے جو دال ہے دونوں دال کے ساکن ہیں دونوں دال متحرک ہیں ہم کرتے کیا تھے کہ ایک دال کی حرکت کو گراتے تھے پہلے والے دال کی حرکت کو گراتے تھے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم کرتے یہ تھے کہ جی دال کی حرکت کو گرا کے ادغام کر دیا کرتے تھے لیکن یہاں پر ایک گڑبڑ آ رہی ہے وہ گڑبڑ یہ آ رہی ہے کہ ہاں بھی ساکن ہے پہلے سے ہاں بھی کیا ہے ساکن ہے اب کام کیا کریں اب اس میں سے جب ہاں بھی ساکن ہے اور دال کے اوپر بھی دال کے اوپر ادغام کریں گے تو دال کا جب ادغام ہو جائے گا تب دو ساکنوں کا جمع پھر دوبارہ وہی کام گڑبڑ آ جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کام یہ کیا کہ ہا کے نیچے کسرہ دے دیا ہاں کے نیچے کیا دے دیا کسرہ دے دیا کیوں دے دیا ساکاکن ہررکا ہررکا بالکصر ساکن وزا ہرکا ہررکا بال قصر تو ساکن کو جب حرکت دی جاتی کیا دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے تو اس کو ہم نے حرکت دے دیا تو کیا بن گیا احد دا ٹھیک ہے ایسے ہی یا یک دادی یو تھا یا دادی یو یا دادی یو ٹھیک ہے اب دیکھیے ذرا یا دادی تو تھا دادی یو تھا یک تسیبوں کی طرح یہ دادی اب یہاں پہ کیا کریں گے تو آخر میں تو یاح یو پہ تو ہم پڑھیں گے نہیں تو کیا پڑھیں گے یاہ دادی بن جائے گا وہ تو بات ختم ہو گئی یا کا زمہ گر گیا یاہ دادی بن گیا اب وہی دال دو دال متحرک ہیں پہلے دال کی حرکت کو ساکن کریں جب دال کی حرکت کو ساکن کریں تو پھر التقاء ساکنین والا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی ہاں بھی ساکن آ گیا اور دال بھی کیا آ گیا ساکین آ گیا اب ہم نے پہلے والے ساکن کو کسرہ دے دیا اصاک نظہ حرکہ حرکہ بالکل سوال ہے تو کیا بن گیا یہ ہو گیا دی ہو یہ قرآن مجید میں بھی آ گیا نا یہی ٹھیک ہے تو یہ تو اس سے تو اس لیے عہد دہ اور محدین تھا محدی جون تھا اس کو آپ سارا وہ کریں گے علام اس طرح آپ تعلیات کریں گے الاصلاء بلند ہونا اسطعلیٰ یست علی اسطیلان فع و مصععین علمط علی تستی اور اسطول یستع استطولیہ مستعین لطوست اور لا یہ سارے اس میں جائیں گے الاستعین تو مدد چانہ استعنٰستعین استعین فاؤ مستعین الرحیٰ استمد و استمداد فو یہ سارا اس نے چلے گا بیٹھنا اور مجھول کیسے آئے گا تو یہ سارا کا سارا اس طریقے سے ہم اصل گرا بھی سکتے تھے ہاں اس کے اندر جو ہے نا یہ جو اس کی حرکت آئی ہوئی ہے نا حمزہ کی جو وہ آئی ہوئی ہے دیکھیں ہاں کی جو حرکت آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ہاں کی جو حرکت آئی ہوئی ہے یہ اصل میں کیا تھی وہی جو کسرے کی حرکت دی گئی ہے اس کو ساکن ظہور قاہر کا, کا بالکسر والی بات ہے ٹھیک ہے ساکن و کا قحرِ قبل قصر والی تو اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا تو جا سکتا ہے اس میں مختلف صورتیں مختلف صورتیں اس کے پڑھنے کی کو پڑھنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں المار اشرفیہ میں آپ دیکھیں گے تعلیل کے اندر انہوں نے مختلف صورتیں بتائی ہیں تعلیل کر کے کتنی صورتوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے وہ دیکھ لیجیے گا الکاؤ الکا الکا یون تھا دعا او ڈالنا ہو گیا الکا یلکی الکان انفا و ملک علم لا تلکی اور الکی یلکا کا سے انسلت القاء الفا اوفا یوفی یہ سارا اس چلے گا اور ال اراۃ دکھانا ارا یوری اراتن فاوَ فاوَ مورن اری لاتری اور اریورا مورن لا لاتورا آمن یو مینو سے سارا ہی چلے گا آتا یوتی ان سے آ جائے گا الاحباب الحباب احبو اور اس طرح فاو مسمن او يتوفا تساویت تساویت تساویت تساویت تساویت اور سر تو متوفن توفیت تو صوفیہ صابٰ تحابۂ تحاب مطحاب تَابا تھا تضاربا ٹھیک ہے نا بابِ طفاء تَابا تَابۂ تحاب متحابن ویسائی لاکہ ملاک باب مفا اور اور المحابس بابِ فالا کا یحاب و محاب الحاب لاتحابہ اور ہُوبا یحاب و محابن تو یہ الحمدللہ للہ ہمارا المصطرف عقیر کا بھی حصہ جو سوئم تھا یہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس مکمل ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا ہمارے پاس ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا آپ ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا سوکے جی جا ان کی میں آپ کو ایک وہ کرواتا ہوں جا ان مجھے جو یاد پڑ رہی ہے وہ ایسے ہی تھا شاید اس پہ کہ جا ان اچھا جی ہاں اس علم و میں ویسے بھی دیا ہوا ہے اس کی تعلیل بھی دی ہوئی ہے مجھے یہی وہ تھا کہ جی اس کے کی کیا اس میں کوئی ہر آپس میں ہم... یا اور حمزہ کو تبدیل کیا ہے کچھ اس طرح کی بات تو میں دیکھ لیا اس میں بھی آ... اس میں بھی آ گیا محموز اللہ واجو سے یائی عمر تجیع اظہر مجی تاخر بروز بابی تاخر جز آنکھ کے جا ان اس میں فائل را کے دراصل جا ان بود جا ان اصل میں جا ان تھا چون بطور باع ان اعلال کردن جا ان شد جا اُن شد باعن کی طرح جا ان تھا جا تھا تو جا یہ کو کا والا قانون لگائے نا کال والا قانون ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ کو بدل دیا تو کیا بن گیا جا اون شد کہ حمزہ دو حمزہ آ گئے ان شد پس باقاعدہ نمبر چار حمزہ متحرکہ ثانیہ را یا کردن آخری حمزے کو کیا کر دیا یا سے تبدیل کر دیا قاعدہ نمبر چار کے تحت کہ قائدہ نمبر چار پیچھے تھا اس کے اندر سے اسی ناقص کے اپنے معموز کے قواعدوں میں سے تو اس کو کیا کر دیا حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا تو کیا بن گیا جا شد شدھ آ زماں در یا جی آ در یا کار اچھا جی، آن در یا رامن کردنت جا شدھ ٹھیک ہے جیسے کہ جا سے جا ہو جائے گا فارسی سمجھ میں آئی کچھ کہ نہیں سمجھ میں آئی ان سے کیا تھا پہلے تھا جا, ج... جا جی ان تھا جا جی, ان. جا جی ان تھا پھر کیا کیا قائلن والا قانون لگایا کا والا قانون لگایا کا والا قانون کیا کہتا ہے کہ جی آپ پیسہ کریں کہ جی اس کو کالون والا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر واؤ یا جا آ جائیں اور علف فائلن کے بعد آ جائیں ٹھیک ہے کے بعد یعنی فا والے وزن علف زائد کے بعد آ جائیں تو ہم کیا کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ اس کو آپ تبدیل کر دو کیا تبدیل کر دو ہاں یا اور واؤ کو حمزہ سے تبدیل کر دو قائلن اصل میں کیا تھا قابلن تھا کا اصل میں کیا تھا تھا ہم کیا کہتے ہیں قائل کہنے والا تو قابلن و تھا اس واؤ کو ہم نے حمزہ سے بدلا تھا تو یہاں پہ بھی کیا تھا اصل میں کیا تھا جا ان تھا جا ان تھا تو یہ یا تھا الف فائل کے بعد تھا اس الف فائل اس یا کو حمزہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا جا اے اون ہو گیا جا ہو گیا اب دو حمزہ آ محموس کا ایک قائدہ ہوتا ہے محموز کا قائدہ کیا ہوتا ہے اچھا جی اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے در دو حمزہ متحرکہ اگر یک ہم مقصور باشد ثانی یا شود وجوبََ چون جائن و ایمتن ورنہ و چ عوادمو و اوم ملو صرفیاں قاعدہ راز دس صورت آئمت آئمہ وجوبی گفتان مگر ای صحیح نیس زیرا کے دروازے کراط متواترہ لفظ آئمہ بہامزہ دوم آمدہ پس معلوم شد کہ قاعدۂ مذکور جوازی دس. یہ آئ والا, والا, والا ایک قانون ہوتا ہے آئ والا قانون یہ آئین والا ایک قانون ہوتا ہے جو کہ ہماری اس میں علم و صرف میں نہیں آیا تھا ہم لوگ جو اس میں پڑھتے ہیں تو یہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ آئی ماتون والا قانون ہوتا ہے وہ کیا قانون کیا کہتا ہے کہ دو حمزے متحرک آ جائیں ایک ان میں سے کیا ہو مقصور ہو دو حمزے متحرک آ جائیں ایک مقصور ہو جیسے کہ ہمارے پاس کیا آگے دو حمزے آگے نا جا اُن جا دو حمزے آ جائیں ایک ان میں سے مقصور ہو سانی یا شو وجوبن تو سانی کو یا سے بدل دیتے ہیں تو جا ان سے کیا بن جائے گا جا ای ہو جائے گا بس پھر آگے تعلیل آسان ہے جا ای ہو گیا جب یون ہو گیا تو یا کے زمین کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا جا پھر یا گر جائے گا تو بن جائے گا جائن بات سمجھ گئے جا کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ٹھیک ہے نا یہ اس طرح قانون لگے گا یہ قانون اس طریقے سے لگے گا ہوتے کتنی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ذہن سے نکلی ہوتی ہیں اور میرے خیال میں علم و میں ہم نے یہ قانون نہیں آیا اس میں علم و میں یہ قانون آیا علم و میں یہ قانون نہیں آیا کیا آیا تھا یہ نہیں آیا یہ والا قانون نہیں آیا ہوا مسئلہ یہی ہے نا دیکھیں اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب جہاں پہ اب میرے ذہن میں بھی وہ نہیں آ رہا تھا کہ جی وہ قانون اچھا جی یہ ہو گیا تو اب الحمدللہ ہمارا علم و سر کا سبق مکمل ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے خود ہی یہ وہ کرنا ہے اس کے اوپر محنت کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے علم و صرف کا تو سبق ہمارے مکمل ہو گئے قرآن مجیو کا بھی سبق انشاءاللہ مکمل کر کے تاکہ پھر ہم نحف کے جو باقی ہے, جو کام رہتا ہے اس کے اوپر وہ کریں گے اب کیا کریں پھر قرآن مجھے کا سبق کر لیں ابھی قرآن مسجد کا کر لیتے ہیں تاکہ نحف کا سبق میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو جلدی ختم کر کے پھر صرف اور صرف نحف کے ہی اس اسباق چلیں اب صرف کا سبق کل سے نہیں ہوگا کل سے سبق نہیں ہوگا بس علم و صرف کا اب وہ آپ لوگوں نے خود اس کو یاد کرنا ہے اور ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور کمیاں کو تہنیاں دور فرمائیں ہاکدہ نہیں ہوا مجھے پکا پتا ہے میں تو حاکدہ نہیں کر سکا ہوں کئی چیزیں جو ہیں وہ پھر علیہ بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں لیکن یہ یاد رکھیے گا علم و صرف ایسا علم ہے جس میں محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے ہاں آپ چاہے جتنی بھی جیسے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہو آپ کہیں نہ کہیں جگہ جا کے پھنستے ہیں کہیں دیکھیں میں خود کتنی جگہوں پہ پھنسا ہوں میں خود کتنی جگہوں پہ پھنستا ہوں جا کے کئی جگہوں کے اوپر جا کے بالکل بندہ اٹک جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا کیا ہے ہو رہا ہے کیا ہوئی کیسے ہیں ٹھیک <سؤال> نا تو اس لیے اس کو یہی بات ہے کہ آپ کو بار بار گزرنا پڑتا ہے اور اگر صرف کے ساتھ صرف میں اگر مہارت پیدا کرنی ہے تو میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ صرف میں مہارت یہ ہے کہ آپ یہ علم و کے ساتھ اتنی مہارت پیدا نہیں ہوگی آپ کو علم و کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی مہارت کیونکہ ہے ہی نہیں ہے وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں اس کے اندر کہ جو آپ کے لیے ضروری ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ آپ پڑھیے اپنے اشرف العزیز ہے اس کے علاوہ جو فارسی کی کتاب اور کون سی جو میں نام لیا کرتا ہوں ارشاد السر نشاد جو ہے وہ پڑھے تو انشاء اللہ یہ ہے کہ